آج چودہ سو اکتالیس تجری ماہ محرم کی تیرہویں تاریخ ہے اور 2019 انیس ماہ ستمبر کی باروی تاریخ ہے اللہ تعالی ہمارے ان دروس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب پر رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل فرمائے میرے بھائیو شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرحو کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس اس کتاب کی تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے الحمد تیسرے نقطے میں اس ممالک کا وجود اور بادشاہوں کے آس پاس جو ادارے قائم ہوتے ہیں جسے مسلف السلطہ یا حکومتی تکون کا نام دیا گیا ہے یعنی حاکم کاہن اور اس کے مددگار اس سلسلے میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو مثلث السلطہ یا حکومتی تکون ہے اس میں اگر اچھے بادشاہ ہوتے تھے تو وہ اچھے لوگوں کو آگے کرتے تھے اور اگر بادشاہ فاسد اور فاسق قسم کے ہوتے تھے تو اپنے ہی جیسے لوگوں کو آگے کرتا تھا آج کے سبق میں استاد ابو مصعب سوریفک اللہ وسرہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تہذیبوں کی جو ابتدائی ادوار ہوتے تھے اس میں شعبتآباز جو جادوگر ہوتا تھا وہ قبیلے کے سردار کے ساتھ اور اس کے آس پاس کھڑے ہو کر آگ جلاتا تھا اور دینی اور مذہبی اعمال کو انجام دیتا تھا اس طرح تہذیبیں جو ہیں ترقی پاتی تھیں اور آگے بڑھتی تھیں حتیٰ کہ فرعونی نمنہ سلطنت اور نمونہ حکومت جو ہے لوگوں کے سامنے آتا تھا جس کو قرآن کریم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن کریم نے فرعونی نمونۂ سلطنت اور نمونہ حکومت کی تفصیل اور اس کے اجزائے ترکیبی اور اس کے احوال وغیرہ جو ہیں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے بطور مثال ابراہیم علیہ صلاحت وسلام اور ان کے مقابلے میں آنے والے نمرود اور اس کے جو کاہن تھے بت اور دینی پیشوا وغیرہ تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکا اور جب آگ بھی ان کو نہ جلا سکی تو انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام جب فرعون کے پاس توحید کی دعوت لے کر آئے تو ان کے مقابلے میں فرعون کی مدد کرتے ہوئے کاہن یعنی جو جادوگر تھے وہ اور اس کے جو معاونین تھے ہامان وغیرہ کی شکل میں اور اس کے فوج کی شکل میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب نے مل کر مسئلہ سلاط وسلام کو سال ہا سال تک پریشان کیے رکھا اسی طرح جب بھی نیک اور صالح قسم کے لوگ دینی دعوت اور توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے تھے تو یہودیوں کی تاریخ میں جا بجا یہ واقعات ملتے ہیں کہ بادشاہوں کے ساتھ مل کر ان کے کاہن اور دینی پیشوا جو ہیں۔ ان صالحین اور ان نیک لوگوں کے خلاف محاذ سنبھال لیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کے لئے کوشش کی کاہنوں اور بادشاہ نے مل کر لیکن اللہ تعالی نے ان کو نجات دی اسی طرح بلعام بن باورا کا قصہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عالم تھا اس نے اپنے بادشاہ کا ساتھ دیا باطل کا ساتھ دیا وہ بادشاہ غلط تھا باطل تھا جس نے پیغمبروں اور صالحین کو نقصان پہنچانا شروع کیا تھا بلعام بن باورہ جو کہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور مستجاب الدعوات بھی تھا جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں اس نے اللہ تعالی کے ساتھ خیانت کی اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کی اور مسلمانوں اور ان کے پیغمبروں کے خلاف بدعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خار و ذلیل کیا جیسے کہ قرآن کریم میں اس کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے دنیا کی چمک دمک کی خاطر دین کو بیچ ڈالا تو اللہ تعالی نے اس کو خوار و ضلیل کر ڈالا فمس الحکم القلب اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیح دی انتہم للیہ الحس اور تترکلحس کتے کے اوپر کوئی چیز لاد دو تب بھی زبان لٹکائے پھرتا ہے اور ویسے ہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے پھرتا ہے تو یہ بلام بن باورا کی مثالیں بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں جنہوں نے شرق و غرب میں قائم ہونے والی تہذیبوں کے سلسلے میں بہت خطرناک کردار ادا کیے بنی اسرائیل کے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں پھر یہ یونانی آئے اور ان کی بت پرستی کی تہذیب نے ترقی کی ان کے بھی اپنے بڑے بڑے دینی پیشوا ہوتے تھے کاہین ہوتے تھے بت ہوتے تھے اور ان کی فوجیں ہوتی تھیں اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے پھر رومی آئے ان کو یونانیوں کی یہ تہذیب مکمل طور پر سو فیصد ورثے میں ملی اور اس طرح بہت ساری تہذیبیں جو ہیں وجود میں آئیں ان تمام تہذیبوں کے مطالعے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سب کے سب حکومتی تکون سے بنے ہوئے تھے یعنی ان کا ایک بادشاہ ہوتا تھا اور ان کے دینی کاہن اور پیشوا وغیرہ ہوا کرتے تھے اور ان سب کے مددگار وغیرہ ہوتے تھے جو کہ ان کے اداروں کو اور ان کے کاموں کو آگے بڑھاتے تھے جب عیسا علیہ السلاط والسلام تشریف لائے تو یہ یہودیوں کے جو بکے ہوئے دینی پیشوا وغیرہ ہوتے تھے انہوں نے سازشیں کی دنیا پرس لوگوں کے ساتھ مل کر رومی حاکم کے ساتھ مل کر عیسا علیہ السلاط کو قتل کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی عیسی علیہ السلاط والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تو ان کے جو حقیقی متبعین تھے جو ان کے پیروکار تھے ان کو حاکموں نے اور دینی پیشواؤ اور بکے ہوئے ان لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کے لیے بڑے بڑے خندق تک کھودے گئے جن کا ذکر سورہ بروج میں قرآن کریم میں آتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جو کہ توحید کی دعوت کو اٹھانے کی وجہ سے بیچارے در بدر ہو گئے اپنے وطن سے ان کو جلا وطن ہونا پڑا حتیٰ کہ میرے بھائیوں عیسوی پہلی اور دوسری صدی جو ہے اسے تاریخ میں عصر شہدا شہیدوں کا زمانہ کہا جاتا ہے اور ظلم و ستم اس قدر زیادہ تھا کہ یہ عیسائی لوگ آج بھی ان دونوں صدیوں کو ڈارک ایج کہتے ہیں یعنی اندھیرا زمانہ بس افسوس کی بات ہے ان عیسائیوں پر اور ان نسرانیوں پر جو کہ اپنے شہیدوں پر رویا بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر جب ظلم ستم ہو رہا تھا اسے ڈارک ایج یعنی اندھیروں اور تاریکیوں کا زمانہ بھی کہتے ہیں لیکن آج یہی عیسائی مسلمانوں کے اوپر قہر اور ظلم بن کر مسلط ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیز تو نابوط فرمائے اللہ تعالیٰ نسرانیوں کے سردار امریکہ اور یہودیوں کے سردار اسرائیل کو نیست نابود فرمائے نصرانیوں کو جب طاقت ملی تو انہوں نے رومی سلطنت پر قبضہ کیا رومی سلطنت پر جب انہوں نے قبضہ کیا تو ایسے یہود وہاں موجود تھے جنہوں نے نصرانی دین کا مزاج ہی بگاڑ کر رکھ دیا تھا نسرانی دین کو انہوں نے بالکل بدل ڈالا تھا اب یہ جو نصرانیت اور یہودیت سے تیارشدہ ایک ملغوبہ سا سامنے آیا اسے ان کے علما نے جس میں وغیرہ تھی حالانکہ اصل نسرانیت میں بت پرستی کی کوئی جگہ ہی نہیں و تقرر فقان الباب کبیر الرحبانی و احبار الاجانبل امراط ریسر پہ یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے کاین ہوا کرتے تھے وہ نسرانیوں پر ظلم کیا کرتے تھے اب نسرانیوں کا بھی وہی سلسلہ شروع تھا ان کے جو بڑے بڑے بابا ہوتے تھے پاپ ہوتے تھے وہ رومی بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے اور جیسے ان کے امتیازات تھے اسی طرح ان کے بھی امتیازات ہوتے تھے ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہوتے تھے اور ان کے بھی بڑی بڑی عبادت گاہیں ہوتی تھی بڑی بڑی بلڈنگ اور بڑی بڑی عمارتیں ہوا کرتی تھیں نسرانی پوپ اور پیشوا کے بھی اپنے محلات ہوتے تھے اس کا بھی تاج ہوتا تھا اور اس کی بھی فوجیں اور نوکر چاکر وغیرہ ہوا کرتے تھے بالکل جیسے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اسی طرح یہ پوپ بھی جیا کرتے تھے اور زندگی گزارا کرتے تھے اور کبھی کبھار ان بادشاہوں اور پوپس کے درمیان بھی جنگیں ہوا کرتی تھی یہ جو ان کے دینی رہنما ہوا کرتے تھے پوپ ان کے اور بادشاہوں کے درمیان جنگیں بھی ہوا کرتی تھی وہ کہنا تلغلا بتائی اور اکثر جیت جو ہے باباوں کی ہوتی تھی یعنی پوپ کی ہوتی تھی حتیٰ کہ بات یہاں تک جا پہنچی کہ بعض بادشاہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور انہوں نے مرکزی پوپ کو چھوڑ کر اپنے لیے شخصی پوپ بنا لیے ذاتی ان کے بھی پیشوا اور مولوی ہوا کرتے تھے والکنسی يقص من افعال تاریخ العربی الحاکم یقص الفاف یہ جو یورپی تاریخ ہے اور کلیسا کی تاریخ ہے اس میں ہمیں اس حکومتی تکون کے جرائم اور شیطانی کاموں کی ایک تفصیل اور تاریخ ملتی ہے انہوں نے قوموں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا ظلم و ستم انہوں نے اس تکون نے کیا ہے مما یشیب الہ الولدان کے چھوٹے بچوں کی داڑیاں سفید ہو جائیں ویشا بہ الاساکر ان کا ظلم و ستم جبر و تشدد اتنا زیادہ ہے کہ سننے والا اسے کہانی یا قصہ یا افسانہ قرار دینے پر مجبور ہو جاتا ہے وقدلب الموال و سفق الدیمہ و سحل من العادماشا ان لوگوں نے لوگوں کا مال لوٹا خون بہایا لوگوں کی عزتیں لوٹی حتیٰ کہ یہ اس درجے تک بدبخت اور بدماش ہو گئے تھے حتٰ بلغ ان ائبی اناس اختاط انفی الجنت منا عالم الآخرا حتیٰ کہ یہ آخرت کی جو جنتیں ہیں لوگوں کو جنتیں بیچا کرتے تھے جنت علاٹ کیا کرتے تھے اور جنت کے ٹکٹ بھیجا کرتے تھے حت سارنا سعالہ دین الباب و الاح الباب و کفرو و الحد و یہاں <تصفيق> تک کہ لوگ پوپ کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کے دین کے خلاف اس کے الہ کے خلاف اور انہوں نے ان کا انکار کیا بغاوت کی اور دین کو ایک طرف پھینک ڈالا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا یہ مغربی تہذیب وجود میں آئی جو کہ الحاد یعنی اللہ تعالی کے انکار سیکولرزم اور یہودیت سے متأثرہ نصرانیت کے ایک ملغوبے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کما شد العالم مند اکثر من الزمن دو صدیاں بیت رہی ہے کہ مغرب میں یہی نظام قائم ہے یعنی اس وقت جو مغرب کا نظام ہے یہ الحاد سیکولرزم بے دینی اور یہودیت سے متاثر شدہ ایک گندی نصرانیت کا ملغوبہ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے